الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى اما بعد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع لا يجمع خالتی ہے متفق یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے نکاح میں کسی عورت کو اور اس کی پھوپی کو ایک ساتھ رکھے یا کسی عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ رکھے اللہ تبارک مطالعہ نے سورہ نشا میں جو چوتھے پارے کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نصبی اور رضائی اور سسرالی بعض رشتوں کو حرام قرار دیا ہے یعنی بعض نصبی عورتوں کو تقریباً ساتھ ہیں اسی طرح سے رضائی یعنی دودھ کے ذریعے سے جو رشتے آتے ہیں ان میں سے سات طرح کی عورتوں کو حرام قرار دیا ہے یعنی ان سے نکاح حرام بتایا ہے رضاعت کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے بھی سات رشتے حرام ہوتے ہیں اور اسی طرح سے سسرالی اعتبار سے بھی سات رشتے سات نہیں بلکہ چار رشتے حرام ہوتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک مطالعہ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے یعنی اس نکاح کو کہ کوئی شخص دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرے سگی دو سگی بہنوں کو, کو کوئی شخص اپنی اپنے نکاح میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا وہاں تجمر بین الختین اللہ واقلف کہ یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرو قرآن کریم میں اللہ تبارک مطالعہ نے کسی عورت اور اس کی پھوپھی یا عورت اور اس کی خالہ سے نکاح کرنے کے بارے میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے لیکن اس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی پھوپھی سے شادی کرے بیوی کے رہتے ہوئے یا بیوی کی خالہ سے شادی کرے بیوی کی موجودگی میں جس طرح سے دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اسی طرح سے بھانگی اور خالہ کو یا بھتیجی اور پھوپی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اور یہیں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے حدیث میں آیا ہے تو قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے دونوں کس کی طرف سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دونوں وحی ہیں دونوں فیصلے دونوں حکم اللہ کی طرف سے ہیں لہذا کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر ذکر تو قرآن میں نہیں ہے اور اسی طرح سے جیسے رجم کا حکم ہے قرآن میں موجودہ قرآن میں جو جس پر پوری امت کا اجماع ہوا ہے اس میں شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو رج میں کرنے, کرنے کا حکم نہیں آیا ہے زنا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس میں ان کو کوڑے لگانے کا حکم آیا ہے لیکن ایک آئےت نازل ہوئی تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے کون سی آئے تھے اشیخو و شیخوخا تو اذا زنایا فرجموہما فر کہ شیخ اور شیخوخا یعنی اس سے مراد کیا ہے شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان کو رجم کر دیا جائے پتھر سے پتھروں سے مار مار کر کے ان کو مار ڈالا جائے یہ حکم ابھی موجودہ آیات میں نہیں ہے لیکن یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی حکم باقی ہے تو اور پھر حدیثیں موجود ہیں رجم کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں دو تین واقعے دو واقعے غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد کو اور شادی شدہ عورت کو ان سے زنا کا عمل سرزد ہوا خود آ کے انہوں نے اعتراف کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رگن کیا تو اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا حکم حدیث کے اندر آئے جو قرآن میں نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حکم قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں موجود ہے اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہیں حدیثوں میں کیا کہتے ہیں لوگوں نے چینجنگ کر دی اور اس طرح کے شکو کو شبہات پیدا کرتے ہیں حالانکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں اور حسن حدیثیں ہیں وہ سب محفوظ ہیں اللہ کا شکر ہے الحمد اور بڑے بڑے اما پیدا ہوئے جنہوں نے صحیح اور ذہی حدیثوں کی چھان بین کی اور تحقیق کر کے لکھا تو ان کیا ان کا یہ شبہ بالکل غلط ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو خبردار ہو جاؤ کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے برابر اور چیز دی گئی ہے اور وہ چیز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے تو اس حدیث سے یہ حکم گرچے قرآن کے اندر نہیں ہے قرآن کے اندر کیا ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح سے دیش کے اندر موجود, موجود ہے کہ بھانجی اور خالہ کو تھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتے ایک ساتھ کا لفظ آپ یاد رکھیے گا کیونکہ اگر الگ, الگ الگ وقت میں ہو جیسے کسی نے کسی عورت سے شادی کی وہ ہو گئی تو اس کی بہن سے شادی کر سکتے کسی نے کسی عورت سے شادی کی وہ فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دیا تو اس کی خالہ سے اور اس کے خوبی سے نکاح کر سکتے ہیں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينکح المحرم ولا ينکح رواہ مسلم وفی روایت لہ ولا يخطب زاد بن حبان ولا يخطب علیہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم نکاح نہیں کر سکتا ہے محرم اور محرم میں فرق سمجھیے گا آپ لوگ محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح جائز نہیں ہوتا اور محرم وہ ہوتا ہے جو حالت احرام میں ہوتا ہے عمر یا حج کا احرام باندھے ہوئے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں محرم کہتے ہیں تو اللہ کے محرم نکاح نہیں کر سکتا حالت احرام میں رہتے ہوئے وہ نکاح نہیں کر سکتا ولا یون اور نہ اپنی کسی قریبہ کا کسی اپنی قریبی رشتے دار لڑکی کا بہن کا بیٹی کا نکاح دوسرے سے کر بھی نہیں کر بھی نہیں سکتا نہ خود کر سکتا ہے نہ اپنی کسی قریبی کا نکاح ہاں وہ دوسرے سے کر سکتا ہے حالت احرام میں رہتے ہوئے حالت احرام سے اگر باہر آ جائے عمرہ کرنے گئے عمرے سے فارغ ہو جائے نکاح کر سکتا ہے کرا سکتا ہے حج بھی گیا ہے حج سے فارغ ہو جائے تو نکاح کر کرا سکتا ہے لیکن حالت احرام میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نکاح کے علاوہ وہ خطبہ بھی نہیں دے سکتا خطبہ کیا مطلب ہے نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا ہے کہ حالت احرام میں کوئی رشتہ آئے کوئی رشتہ اچھا ملے اس کو تو پیغام دے دے کہ بھائی میں شادی کروں گا شادی کروں گا ابھی بات چیت طے ہو جائے نکاح احرام سے باہر آ جائیں گے تو کر لیں گے تو ایسا بھی منع ہے اور ابن احبان کے اندر یہ بھی صحیح ابن احبان کے اندر یہ بھی لفظ موجود ہے کہ وہ لائقب عالیہ <عَلَيْه> اور نہ کوئی دوسرا کوئی لڑکی والا اس کو پیغام دے نکاح کا نہ وہ خود کسی کو پیغام نکاح دے اور نہ اس کو کوئی پیغام نکاح دے حالت احرام میں رہتے ہوئے تو یہ اس بات سے منع کیا گیا ہے شریعت میں والدن ابا عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممون عطا وہ محرم علیہ ولی مسلمون عطا نفسیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تضوجہ وہ حلال یہ ایک مسئلہ شریعت میں بڑا مختلف فی ہے اکثر اہل علم کا کہنا ترجمہ میں پیش کر دوں تاکہ اس کے بعد با... باتیں مزید بتائی جائیں گی رجمہ اس کا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا شادی کی اس حال میں کہ وہ حالت احرام میں تھے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے خود ممونا رضی اللہ تعالی عنہا سے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا شادی کی اس حال میں کہ وہ حلال تھے اب دو حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آئی نا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ علیہ سے شادی کی حالت احرام میں جبکہ اوپر حالت احرام میں حدیث گزری ہے کہ حالت احرام میں شادی نہیں کر سکتے نکاح نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اب اختلاف ہو گیا لیکن آگے والی جو صحیح مسلم کی روایت ہے خود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شریف میں اور شریف مکہ سے باہر ہے مقام شریف میں میمونہ رضی اللہ تعالی انہا سے وہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی مقام شریف میں اس حال میں کہ آپ حلال تھے تو اب دیکھیے اس حدیث نے واضح کر دیا کیسے واضح کیا ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ حالت احرام میں کوئی شادی نہیں کر سکتا اور صاحب معاملہ جن سے شادی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حلال میں یعنی خلت کی حالت میں حلال ہو چکے تھے آپ احرام سے باہر آ چکے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی لہٰذا حضرت ممون رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے جو ان کا بیان ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کی جو روایت ہے اس کے بارے میں کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا خود منع فرمایا کہ حالت احرام میں شادی نہیں کر سکتا ہے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی خلاف ورزی کیسے کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جن جو صاحب معاملہ ہیں جو صاحب معاملہ ہیں حضرت ام, ام المومنین میں منرض اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کا بیان ہے کہ آپ حلال ہو چکے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی اس روایت کے بارے میں جواب یہ دیا جائے گا کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما تقریباً نو دس سال کے آس پاس کے تھے نو دس سال کی عمر کے تھے تو وہ مسئلے کو معاملے کو سمجھ نہیں سکے انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حرام میں شادی کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شادی کے نکاح کے کرانے میں جو واسطہ تھے وہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی روایت ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حلال میں یعنی احرام میں آپ نہیں تھے اس حال میں آپ نے شادی کیا آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے بلکہ آپ حلال ہو چکے تھے تو ان دونوں کی دونوں کی دونوں صحابی اور ام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسئلے کو سمجھنے میں تھوڑا سا سابق ہو گیا سکتا ہے انہوں نے خیال کیا ہو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہیں کیونکہ ایک چیز اور ہے ایک چیز اور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لباس کی وجہ سے انہوں نے سمجھ رکھا ہو کیونکہ اس زمانے میں عام طور سے لوگ جو ہے ایک لنگی پہنتے تھے ایک چادر اوڑھتے تھے کسی بھی کلر کی ہو آج تو سب لوگ جو ہے سفید نظر آتے ہیں ہاں اس زمانے میں हा? اور آج بھی سفید چادروں کی کوئی قید نہیں ہے احرام کا کپڑا کوئی بھی ہو عام کپڑا ہو کسی بھی کلر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفید کپڑے میں عمرہ اور حج نہیں کیا بلکہ مختلف رنگوں کی چادروں کو پہن کر کے آپ نے عمرہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی چادر میں رہے ہوں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ آپ حالت احرام میں ہیں تو بہرحال ان سے یہ سمجھنے میں ساو ہو گیا کیونکہ جو صاحب معاملہ ہے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی بات سمجھ میں گئی تو حالت حرام میں نکاح کرنا کرانا درست نہیں ہے شادی کا پیغام دینا دلانا یہ درست نہیں ہو تعال قال قال صلی اللہ علیہ وسلم فوج متفق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروت میں سے جو شرطیں لگائی جاتی ہیں شرطوں میں سے وہ شرطیں پوری کیے جانے کے زیادہ لائق ہے جس شرط کی بنیاد پر آپ نے عورت کو حلال کیا ہے یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت لڑکی کوئی جائز شرطیں لگائے جائز شرطیں لگائے اپنی اپنے حقوق کی رعایت کے لیے تو اس اس کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ اس حق کو پورا کریں مثال کے طور پر عورت یہ شرط لگائے کہ بھائی شادی کرنے کے بعد آپ کو یہیں رہنا ہے یہیں کھانا کمانا ہے ہم کو چھوڑ کر کے کہ کہیں پردیش نہیں جانا ہے کیونکہ عورت اپنے عورت کی حفاظت کا اس کی خواہشات کا اس کی دیکھ ریکھ کا بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے تو عورت اگر یہ شرط لگاتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ شرطیں پوری کرے شارحین حدیث نے اور بھی بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا ہے کہ عورت اگر شرط لگا لے کہ تم میرے اوپر کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کرو گے تو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ عورت بھی اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ایسا کر سکتی ہے اور یہ درست ہے اگر عورت نے شرط لگا لی ہے تو اس شرط کو بھی پوری کرنی چاہیے تو اس طرح کے جو جائز شروط ہیں ان کو پوری کرنا درست صحیح درست ہے اور پوری, پوری کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام شرائط میں سے یہ شرط زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو پوری کیا جائے یعنی جو نکاح کے وقت جو عورت شرط لگاتی ہے وعن ابن رضی اللہ تعالی عنہ قال رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ ابن سلم سلم رضی اللہ تعالی آنسر باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اوتاس یعنی وہ سال جس میں غزب حنین پیش آیا تھا اس سال تین دنوں کے لیے عورتوں سے متع کو جائز قرار دیا تھا ثم منہا انہا پھر اس سے منا فرما دیا اور عام اوتاش یہ سن آٹھ ہری ہے فتح مکہ کا جو سال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعینہ مدت تک کے لیے تھوڑے سے پیسے کے عوض عورتوں سے متا کو جائز قرار دیا تھا اور متا تو میں سمجھتا ہوں تقریبا سب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ تھوڑی مدت کے لیے اورت سے فائدہ کرنے کا اٹھانے کے لیے جو ہے کچھ پیسے کے عوض جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اسی کو متا کہتے ہیں جو آج شیعوں کے ہاں رائج ہے اس متا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دنوں کے لیے ضرورت کے تحت اجازت دی تھی پھر اس کے بعد منع فرما دیا اس روایت کے پیش نظر تمام اہل علم کا اہل سنت والجماعت میں سے تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متا حرام قرار دیا ہے اور اب یہ جائز نہیں ہے ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عام خیبر علی عنہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عن عن الحمر ال خیبر اخرد حسبا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع سے خیبر کے سال جس سال خیبر فتح ہوا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متاعع سے روک دیا تھا منع فرما دیا تھا تو گویا کہ اس اعتبار سے بہت سارے اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ متاع دو بار حلال کیا گیا دو بار حرام کیا گیا ایک تو یہ کہ خیبر کی خیبر کے غزے سے پہلے متاع حرام نہیں تھا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو حرام قرار دیا ایک کیا ہے گھریلو اور پالتو جو گدھے ہوتے ہیں ان کا کھانا حرام قرار دیا اور ایک عورتوں سے متاع کرنے کو حرام قرار دیا بویا کہ پہلے یہ حکم یہ حلال تھا یا کہہ لیجئے اس کی حرمت نہیں تھی خیبر کے سال اس کو حرام قرار دیا گیا پھر اس کے بعد خیبر کے سال کے بعد جیسا کہ ابھی پیچھے پچھلی روایت گزری ہے کہ حرام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے لیے آم اوتاش میں یعنی فتح مکہ کے سال میں آٹھویں سن آٹھ ہجری میں اس کو دوبارہ تین دنوں کے لیے حرام کیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خیبر کے موقع سے جو حرمت تھی جو حرام قرار دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ہے باقی تھی یہ حرمت اور حرام ہی تھا متا۔ سن آٹھ ہجری تک سن سات ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے تو سن آٹھ ہجری تک آم اوتاش تک یہ حرام تھا لیکن ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دنوں کے لیے اس کو جائز قرار دیا تھا کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے روایت آ رہی ہے کہ پھر قیامت تک کے لیے وہ جو ہے حرام کر دیا گیا لہذا اس سے پتا چلا کہ دو بار اس کی حرمت ہوئی دو بار اس کو حلال کیا گیا دو بار حرام کیا گیا لیکن اب کیا ہے کہ یہ حکم باقی ہے قیامت تک کے لیے کہ اب اس طرح سے متعینہ مدت تک کے لیے چند اس کے تحت جو ہے متا کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے کئی ساری خرابیاں ہیں اس میں بہت سارے مفاسد ہیں اس میں اس نکاح میں کیا کہتے ہیں Haan, مہر بھی نہیں ہوتا ہے جو جیسے تھوڑے تھوڑا بہت دے کر کے لوگ وہ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہاں متعینہ مدت تھوڑے وقت کے لیے سمجھ لیجئے تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس متا میں جو ہے وہ وراثت اور نسل کا بھی معاملہ نہیں ہوتا ہے وراثت بھی نہیں چلتی ہے اور اه, اه, کیا کہتے ہیں آل اولاد کا بھی مسئلہ نہیں چلتا ہے تو اس لیے بہت سارے اس کے مفاسد ہیں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا سواشیوں کے اس کو کوئی اور جائز قرار نہیں دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اگلی روایت ہے وہ انہوں رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پڑھی جا چکی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مطے سے اور اسی طرح سے گھریلو گدھوں کے کھانے سے خیبر کے سال منع فرمایا خیبر کے سال منع فرمایا اور اس کو جو ہے تمام متفق متفق علیہ روایت ہے اور ابن صبرہ عن أبيه أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی كنت أذنت لكم في الاستنتاع من المساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده من هن شيء فليخلی سبیلها تم نش آخرسلم ابوداود الس ربی ابن صبر اپنے والد صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو عورتوں سے متاع کرنے کی اجازت دی تھی یہاں المتا سے مراد نکاح نہیں ہے نکاح جو ہوتا ہے شرعی نکاح ہے وہ مراد نہیں بلکہ یہاں مراد کیا ہے اس سے مراد ہاں متا ہے تھوڑے وقت کے لیے اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام کر دیا ہے الم القیامہ قیامت تک کے لیے بات واضح ہو گئی صاف ہو گئی کہ نہیں اللہ تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے لہذا اگر اس حرمت کے بعد اگر کسی کے پاس اس طرح کی کوئی عورت ہو جس سے متا کی غرض سے جس کو استعمال کر رہا ہو وہ تو اس کا راستہ چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ اس کو اس فائدہ اٹھانے کے عوض جو کچھ دیا ہو اس کو نہ لے وہ لینا حلال نہیں ہے فائدہ اٹھایا جو اس کو دے دیا وہ ہو گیا اس کا اب قیامت تک کے لیے یہ حرام ہو گئی ہے چیز اور یہی چیز جو ہے اہل سنت والجماعت جماعت کے یہاں اجما ہے کہ اب متع کسی طرح سے درست اور جائز نہیں ہے لیکن اہل تشیع اور رافبہ ان کے یہاں متع جائز ہی نہیں بلکہ بلکہ ثواب کا کام ہے اور بالخصوص اگر کسی رافضی عورت نے کسی سنی شخص سے یہ معاملہ کیا تو اور زیادہ ان کے یہاں ثواب ملتا ہے اے اعظم اللہ اس یہ زنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول شاید میں نے کہیں پڑھا تھا میں نے فرمایا کہ اگر متع اگر جائز ہے تو پھر ہوئے زمین پر جو ہے زنا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اگر متاج کو جائز قرار دے دیا جائے تو پھر زنا ہوگا ہی نہیں زنا کا صدور کیسے ہوگا بھائی ہاں تھوڑے لڑکی لڑکا عورتیں آپس میں راضی ہو جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے شاہ و نادر دوسرے واقعات پیش آتے ہیں ورنہ تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے یہ الحمد اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حرام قرار دیا گیا حرام کر دیا گیا جس سے بہت ساری بہت ساری برائیاں معاشرے اور سوسائٹی میں نہیں ہیں اور جن لوگوں کے یہ جائز ہے ان کے یہاں بہت ساری برائیاں بہت ساری خراب خرابیاں ہیں کسی کی عزت کسی کی وہ چیز محفوظ نہیں والدی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل له۔ موا احمد ونسعی و ترمدی و صحاح و فلبا بن علی <اللَّنسائی> یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ کتاب اس کتاب کی جو تحقیق کرنے والے ہیں زبیر علی زئی انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے جب کہ بہت سارے اہل علم محققین نے تمام یعنی بہت ساری شاہد روایتوں کی بنیاد پر اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ شہری صحیح ہے اور وہ یہ ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں کے لیے دونوں کے اوپر لانت بھیجی ہے کہ لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور لعنت ہو اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جائے اب حلالہ کیا ہے اس موضوع پر آپ لوگوں نے شیخ احمد بندی کہ پچھلے ایک دو دو ہفتہ پہلے آپ نے در سے سنا ہوگا بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا اور مختصر طور پر یہ کہ کسی شخص کے لیے عورت کو حلال کیا جائے اسی کو حلالہ کہتے ہیں کیسے کسی نے اپنی بیوی بی کو تین طلاق دے دی ایک ساتھ تین طلاق دی ایک ساتھ یا اگر مان لیا جائے کہ تین طلاق ایک ساتھ نہیں دیا بلکہ جو ہے مختلف پیریڈ میں تین طلاق دے دیا تین طلاق دے دینے کے بعد وہ عورت جس نے جس نے طلاق دیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے پھر دوبارہ نکاح کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں اس کے لیے حلال نہیں اب اس عورت کو طلاق دینے والے کے لیے حلال کرنے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے ہلال ہے حلال کیسے کیا جاتا ہے شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کو تین طلاق دے دی عورت اس سے الگ ہو گئی تو وہ عورت اس کے لیے کب حلال ہوگی اس سے دوبارہ نکاح کرنا کب جائز ہوگا جائز اس وقت ہوگا کہ جب اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو زندگی گزارنے کے لیے رکھنے کے لیے پہلے مرد سے کوئی تعلق یا کوئی بات چیت کوئی کسی طرح کا ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں اس میں طلاق طلاقیں ہوتی رہتی اس نے اس عورت سے شادی کر لیا رکھنے کے لیے بعد میں کبھی ایسا ہوا کہ دونوں میں پھر نہ اتفاقی ہو گئی تو دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دیا شادی ہو جانے کے بعد دوسرے شخص نے شادی کیا اور ملے آپس میں اور کیا کہتے ہیں ہمستری ہم ہوئی اور اس طرح سے اس کے بعد کبھی اس, اس نے اس عورت کو طلاق دے دیا جا کر کے پہلے تلاک دینے والے شخص کے لیے اس عورت سے نکاح جائز ہے لیکن اب اسی چیز کو انہوں نے کیا کیا ایک حلالہ کی شکل نکال لی کہ کسی عورت نے کسی مرد نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو تلاک دے دیا تین تلاقیں دے دی جبکہ صحیح یہ ہے کہ ایک بار کی تین طلاقیں تین نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک ہی واقع ہوتی ہیں اور ایک بار سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بار کسی نے طلاق دیا بیوی بی کو تو جب تک اس کی عدت ہے اس میں دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی اس عدت میں اسے تین لاکھ بار اگر طلاق دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی تو صحیح یہی ہے کہ ایک بار میں ایک مجلس میں ایک طلاق ہوتی ہے اور مجلس سے مراد یہ ہے کہ ایک بار میں کسی نے ہاں طلاق دیا تو ایک ہی واقع ہوگی چاہے جتنی دیا اور مجلس سے مراد یہ ہے کہ عدت جتنی ہے اس کے بیچ میں کوئی دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اب لوگوں نے حدیث کے اس مسئلے کو توڑا کیا توڑا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی ابوبکر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تین ایک شمار کی جاتی تھی عمر ضلع تعالیٰوں کے شروع کے دور میں ایک شمار کی جاتی تھی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں جو ایک بار میں دی گئی ہوں ایک ہی شمار ہوتی تھی تو یہی شریعت ہے کہ تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی تو اب اس کو نہ مان کر کے کیا کیا کہ اگر کسی نے تین طلاق دے دیا تو تین مان لیا جب تین مان لیا تو عورت کیا ہوئی جدا ہو گئی جدا کر دیا عورت کو حالانکہ تین واقع نہیں ہوئی ایک ہی تو جب ایک طرف اللہ کے قانون کو توڑا تو دوسری طرف اب میاں بیوی بی دونوں رو رہے ہیں شریعت نے طلاق جیسے مسائل میں مہنت دی ہے کیونکہ عام طور سے طلاقیں جو واقع ہوتی ہیں وہ غصہ اور ناراضگی کی بنیاد پر جلد بازی میں آدمی جو ہے غصہ غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتا ہے لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے افسوس کرتا ہے تو شریعت نے اسی وجہ سے اس کو تین مہلت تین مہینے تک مہلت اس کو دیا ہے کہ اب وہ دوسری طلاق اس میں واقع نہیں ہو سکتی اس شریعت کی اس مہلت کو ایک پل میں توڑ دیا گیا جب توڑ دیا گیا تو جو خمیازہ اس کا ہے وہ پھر بھگتو کہ جب خود کہتے ہو کہ تین طلاقیں ایک بار کی تین ہو گئیں تو ظاہر سی بات ہے عورت جب عورت جدا ہو جائے گی جب جدا ہو جائے گی تو اب اس عورت کو شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے کیا حیلہ اپنایا جاتا ہے کیا حیلہ اپنایا جاتا ہے کہ اس عورت کی شادی ایک رات کے لیے کسی اور سے کر دی جاتی ہے باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے لکھوایا جاتا ہے لکھوایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی تمہاری شادی اس عورت سے کی جا رہی ہے شرط یہ ہے کہ تم صبح اس کو تلاش دے دینا تو اب گویا کہ یہ شادی شادی نہیں ہے یہ نکاح نکاح نہیں ہے زندگی بسر کرنے کے لیے شادی نہیں ہو رہی ہے بلکہ کسی کے لیے حلال کرنے کے لیے اس عورت کو اس عورت سے شادی کی جا رہی ہے اسی کو حلالہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے جس جو ایسا کرے حلال کرے دوسرے کے لیے اور اس دوسرے کے لیے جس کے لیے حلال کی جائے وہ عورت ان دونوں پر شریعت نے لانت بھیجی ہے ہاں تو اس لیے اس لانتی عمل سے ہاں اللہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے معاشرہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس کے شکار ہیں اور اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر مولوی مولانا کے پاس جاتے ہیں اور مولوی مولانا لوگ جو ہے غلط مسئلے بتا کر کے حلالہ کرواتے ہیں جبکہ یہ عمل سراسر زنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کرائے کا سانڈ بتایا ہے تیس المستعار کرائے کا سانڈ بتایا ہے ایسے شخص کو تو اس لیے یہ عمل بہت خراب اور کندہ عمل ہے اس کو مسلمان تو کیا ہاں غیر مسلم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں ہاں اس لیے اس سے دگانا چاہیے لوگوں کو اور کرنا چاہیے اگلی روایت ہے وہاں ابھی ہو رہے تردی اللہ تعال قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا زانی المجلود إِلَّا مِثْلَهُ قرآن کی ایک آیت ہے ازانی از لائن کہ ہو اللہ زانیتن او مشرق تم و زانیت الائن کہان او مشرق و کہ زانی جو شخص سے ہوگا وہ کسی پاک دامن مومنا عورت سے شادی نہیں کر سکتا حرام ہے کوئی زانیہ عورت ہے تو کسی مومن کے لیے پاک دامن مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس سے شادی کرے وہرماد اکال المومن اور یہ چیز کیا ہے مومنوں کے لیے حرام ہے تو اب وہ مسئلے کا حل کیا ہوگا پھر جو زانی زانی ہے آپس میں کیا کریں شادی کر لیں پاک دامن عورت پاک دامن مرد عورت یہ شادی نہ کرے اسی کی وضاحت یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زانی جسے زنا کی حد لگی ہو ہاں اپنے جیسے ہی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اپنی جو کوئی عورت ہو ہاں تو بعض اہل علم نے اس میں توبہ کی شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد ہے کوئی ایسی عورت ہے جس نے اللہ سے توبہ کیا معافی مانگی اور اسلامی اگر حدود ہے اس پر حد لگی توبہ کیا اس میں تو پھر ایسا کر سکتے لیکن حدیث اور قرآن کے واضح الفاظ بتاتے ہیں کہ زانی مرد ذانیہ عورت سے شادی کرے ظانیہ عورت جو ہے زانی مرد سے شادی کرے وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه والنفذ لمسلم اس حدیث کے معنی کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ آشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تو دوسرے شخص نے اس سے نکاح کر لیا اب تین طلاق اس اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تو اس کا مطلب یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک ہی بار میں تین طلاق دیا اس میں کوئی دلیل ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مختلف اوقات میں اس نے تین طلاق دیا اور یہاں تو وضاحت نہیں ہے لیکن دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی اور غالباً صحابی ہیں رکانہ ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا وہ یا کوئی اور دوسرے صحابی ہیں بہرحال ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک بار میں تین طلاق دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا رجوع کرنے کا حکم دیا تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو یہ ذکر ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ایک بار ہی میں تین طلاق دیا بلکہ مختلف فطروں میں مختلف اوقات میں تو دوسرے آدمی نے اس سے شادی کر دیا. پھر اس دوسرے آدمی نے اس عورت سے ہم کرنے سے پہلے پھر تلاک دے دیا اس عورت سے ہمبستری کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دیا یعنی میاں بیوی کی دوسرے والے آدمی دوسرے آدمی اور اس عورت کی ملاقات آپس میں نہیں ہوئے تعلق آپس میں میاں بیوی والا قائم نہیں ہوا اس سے پہلے ہی طلاق دے دیا تو پہلے شوہر میں جس نے تین طلاق دے تھی دی, دی تھی دے دی تھی اس نے اس عورت سے شادی کرنے کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جا کر کے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ شخص جس نے نکاح کیا ہے اس سے تمہارے بعد وہ اس سے ہم بستری کر لے تب ہم بستری کے بغیر اگر طلاق دے دیا تو پھر پہلا اس سے شادی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ پھر کوئی دوسرا تیسرا شخص سے شادی کرے اور آپس میں ملاقات ہو اور پھر اپنی مرضی سے طلاق دے دے تب جا کر کے اس کے لیے جائز اور درست ہو سکتی ہے وہ عورت آج کا در سے یہیں تک رکھتے ہیں ہو گیا ہے صلی اللہ علادی نبی اجمیر